حبیب اللہ نبی اللہ نور اللہ مصند امام احمد بن حمبر حدیث نمبر ایک ہزار چھ سو چونسٹھ ون ڈبل سکس فور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شخبرا علیہ السلام نے مجھے اشارت دی جو آپ پر درود پاک پڑھتا ہے اللہ عز و جل اس پر رحمت بھیجتا ہے اور جو آپ پر سلام پڑھتا ہے اللہ عز وجل اس پر سلامتی بھیجتا ہے وہ سلامت رہا قیامت میں پڑھ لیے جس نے دل سے چار سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علامشمت ع وبارک وسلم جنت اور دوزک کا تذکرہ ہم اس وقت سنا کرتے ہیں آج دوزک کا تذکرہ سنیں گے دوزک کو عربی میں جہنم کہتے ہیں یہ مقام اللہ تبارک وعلیٰ تعالیٰ نے کافروں کو عذاب دینے کے لیے مشرکوں کو منافقوں کو مجرموں کو گناہ کو عذاب دینے کے لیے تیار کیا ہے بہت ہی بھیانک مقام ہے گہرائی اس کی بہت زیادہ ساتویں زمین کے نیچے شکل و صورت بھینس کی سی ہے دوزک کی آنکھ بھی ہے آنکھیں بھی ہیں کان بھی زبان بھی جہنم سانس بھی لیتی بہت بڑی آگ اس کی گہرائی بہت زیادہ عذابات بہت زیادہ اس کے سخت اور ہولناک ہیں کو ہزاروں سال جلایا گیا رنگ بدلتی رہی یہاں تک کہ کالی ہو گا اس پر جو معمور فرشتے ہیں وہ انیس ہیں ایک نگران اور اٹھارہ ان کے تحت اور فرشتے کل کتنے تو اللہ جان انسانوں سے زیادہ جنات ہیں اور جنات اور انسانوں کو ملا کر ان کی مجموعی تعداد سے بھی زیادہ فرشتے ہیں اور فرشتے جو دوزخ پر مقرر ہیں بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں بہت زیادہ طاقتور ہے جہنم کی آگ کی گرمی بہت زیادہ ہے اس کے بارے میں پچھلے سلسلوں میں ہم نے سنا اس کے انگارے اس کے شعلے اس کی چنگاری محلات جتنی ہر چیز وہاں پر سیاہ ہے وہاں پر جہنم کا دھواں کیسا ہوگا مجرموں کو کھیر لے گا اللہ کی پناہ جہنم کی آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت کے پانیوں سے دھو کر دنیا میں بھیجا اور ہم دنیا میں سے نفر حاصل کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر آگ کیوں پیدا کروائی دنیا میں آگ پیدا کی گئی یہ اللہ, اللہ چاہتا تو بغیر آگ کے بھی نظام چل سکتا تھا اگر پوچھیں میں دنیا میں آگ کو پیدا کی گئی کہتے ہیں کھاتے پکاتے ہیں اور ضروریات ہیں تو اللہ چاہتے ہی ضروریات اس کے بغیر بھی پوری ہو سکتی تو آئیے سنیے قرآن ہم پڑھتے اور سنتے کہ دنیا کی آگ کو پیدا کرنے کی وجہ کیا ہے بارہ ستائیس سور واقع آگ نمبر 71 72 سیونٹی ہوتا ہے افرو تم انتی تون تم تم شاہجہ روتا ہے کن تو نہیں مان تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو کیا تم نے اس کا پیڑ پیدا کیا پیڑ میں نے شجر درخت یا ہم ہیں پیدا کرنے والے اور اسی صورت کی آیت نمبر تہتر میں نشاد ہوتا ہے نشمج کیوں ہم نے اسے جہنم کا یادگار بنایا کس کو دنیا کی آٹ کو تاکہ اس آگ کو دیکھنے والا اسے دیکھے تو جہنم کی آگ کو یاد کرے اور اللہ تعالی سے ڈرے اس کے اعزاز سے ڈرے اللہ کے پناہ تو دنیا کو دنیا کی آگ کو فائر کہتے انگلش میں پیدا کرنے کی ایک وجہ کیا ہے کہ اس کو دیکھ کر ہم جہنم کی آگ کو یاد کریں اور بزرگوں کے ایسے تذکرے ہیں کہ دنیا کی آگ کو دیکھ کر انہیں جہنم کی آگ یاد آتے اور وہ خش کھا کر زمین پر تشریف لے آتے تھے اللہ اکبر صحیح بخاری شریف حدیث نمبر دو آٹھ سو مدینے کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جو آگ جلاتے ہو یہ جہنم کی آگ کے ستر اجزاء میں سے ایک جز صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کی قسم اگر جہنم ہماری یہی دنیاوی آگ بھی ہوتی تب بھی کافی تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو دنیاوی آگ سے انہتر گنا زیادہ تیز کیا گیا ہے سکسٹی نائن ٹائمس یہ اس سے زیادہ تیز ہے اور ان میں سے ہر جز کی گرمی دنیاوی آگ کی طرح ہے اب دنیا کی آگ یہ ہم جیسوں کے لیے قابل برداشت نہیں جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں اللہ ہمیں اپنے کرم سے نارے جہنم سے امانتا فرما دیتے جلا دیم مجھ کو کہ رے دو کرم ہو کرم یا خدا یا الہی کرم ہو کرم یا خدا یا الہی جر من النار گا اجرنا من النار مچیر یا مچیر یا مجیر بیروشمتی کا یا اب شمر غور کیجیے اگر نماز چھوڑنے کی وجہ سے دنیا کی آگ میں کسی کو ڈال دیا جائے وہ سزا برداشت کر سکتا ہے اور نماز چھوڑنے پر تو جہنم کی آگ کی وعید ہے جو اس سے سکسٹی ٹائم سکسٹی نائن ٹائمس بڑھ کر ہے شدید تر رہے مگر یہ کیسا بندہ ہے کیسا احمد ہے کس کو ڈرنے لگتا ہے اس کو اللہ کی بے نیازی سے کہ اگر نماز چھوڑنے کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی وجہ سے گرمی بہت ہے روزے کیسے رکھیں گرمی بہت ہے اللہ کے بندے روزہ چھوڑنے کے وجہ سے رب تبارہ کا وتال کی ناراضی ہوئی تجھے جہنم میں جھونک دیا گیا پھر کیا کرے گا اس گرمی پر سبر کر سکے گا سکا نہیں دیتا مال گن گن کر سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے بڑی ہوشیاری کرتا ہے اس کے نام پلاٹ اس کے نام بینک بیلنس کے نام اور اگر اللہ تبارہ کا واطلہ ناراض ہو گیا زکا کی ادائیگی میں بخل کی وجہ سے جہنم کی آگ میں جھونک دیا گیا حج کی ادائیگی میں غفلت حالانکہ اس کے پاس استطاعت ہے مگر غفلت اور دیگر امور سوچیں اللہ اور اس کے رسول کی ناراضی کی بنا پر اگر جہنم کی آگ میں ڈال دیا گیا تو وہ ہم جیسا کمزور بندہ جو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتا جہنم کی آگ کیسے برداشت کرے گا اللہ اپنے کرم سے ہمیں نعرے جہنم سے پناہتا فرمائی بزرگوں نے یہ لکھا ہے علماء نے لکھا ہے دنیا کی ساری لکڑیاں جمع کر دی جائیں اب درختے درخت درخت درخت دنیا میں جگہ جگہ یہ ساری لکڑیاں ایک جگہ جمع کر کے ان کو آگ لگا دی جائے اللہ اکبر تو آگ کیسی ہوگی یہ آگ جہنم کی آگ کے مقابلے میں ایک جز بنے گی اللہ اکبر اللہ اکبر. میرا علیہ افلاط اسلام نے ایک روایت میں فرمایا کہ بے شک یہ دنیاوی آگ جہنم کا سوواں حصہ ہے اور سنوں ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4318 ہزار فور بے شک تمہاری یہ دنیاوی آگ جہنم کی آگ کا سترواں حصہ ہے اور اگر اسے دو مرتبہ پانی سے نہ بجھایا جاتا تو تم اس سے نفقہ نہ اٹھا سکتے اور یہ بھی یعنی دنیا کی آگ اللہ تعالی سے دعا کرتی ہے کہ اسے دوبارہ جہنم میں نہ ڈالیں یہ دنیا کی آگ جو ہے جہنم کی آگ سے ڈرتی ہے اور ہم غافل نہیں ڈرتے اللہ کی پناہ حضرت سیلا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تمہاری یہ آگ اللہ تعالی سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتی دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی اور ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ حضرت سینا عبداللہ بن امر رضی اللہ تعالی بیٹھے ہوئے تھے آگ جل رہی تھی آگ جلنے کی جب آواز پیدا ہوئی مختوص آواز ہوتی آگ جلنے کی تو فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے یہ آگ جہنم کی بڑی آگ سے اس بات کی پناہ مانگ رہی ہے کہ دوبارہ اس میں لٹایا جائے جلا دے نہ مجھے کو کہیں نار روزک جلا دے مجھ کو کہیں نہ روزک کرم ہو کرم یا خدا یا الہی کرم ہو کرم یا خدا ہو دیا جہنم کا ایندھن کیا ہے دنیا میں آگ جلائی جاتی ہے لکڑی کے ذریعے کاغذ کے ذریعے گھاس پھوس کے ذریعے سے اور مختلف اشیاء جلائی جاتی ہیں تو آگ بھڑک اٹھتی ہے روشن ہو جاتی ہے جہنم کا ایندھن کیا ہے پنجابی میں جس کو بالن کہتے ہیں کا ایندھن کیا ہے پارا ایکسور باقرہ کہ آج نمبر ڈبل بارہ میں شاپ ہوتا ہے فتح کن لتی نی جیرون عدت تو ڈرو ساگ سے جس کا ادھن آدمی اور پتھر ہیں تیار رکھی ہے کافروں کے لیے جہنم پیدا ہو چکی اس کی آگ بھڑک چکی اور پتھر کون سے ایندھن بنے گے جنہیں کافر پوچھتے تھے اللہ کی پناہ ایک اور جگہ قرآن پاک میں نزول قرآن کا مہینہ ہے اللہ میں توفیق دے کے قرآن پڑھیں اور صرف رمضان میں نہیں ہر مہینے میں پڑھیں ہر روز پڑھیں کاش کوئی دن ایسا نہ ہو جس میں ہم نے قرآن کی زیارت نہ کی ہو اور تلاوت نہ کی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایسے عاشق قرآن تھے سبحان اللہ جب تک آپ مخصوص آپ نے تعداد رکھی ہوئی تھی کہ اتنی آیتیں میں نے روز پڑھنی جب تک وہ مخصوص تعداد میں آیات کی تلاوت نہ فرما لیتے کسی سے بات نہیں کرتے تھے حضرت سیدنا امام حسن مجتبہ ربی اللہ تعلم ہو آپ کا آج یوم ولادت ہے ان کا شوق تلاوت کیسا تھا اللہ سنیے امیر سنت امام حسن کی تیس شکایات اپنے رسالے میں لکھتے ہیں نواسہ رسول چمن مرتضی کے جنتی پھول جگر گوشا بطول سیدنا امام حسن مشتبہ ربی اللہ تعلن ہو ہر رات سورہ کحف کی تلاوت فرمایا کرتے یہ مبارک سورت ایک تختی پر لکھی ہوئی تھی اور آپ اپنی جس زوجہ کے پاس تشریف لے جاتے یہ مبارک تختی جس پر سورہ کہف لکھی ہوئی تھی آپ کے ساتھ رہتی تھی اللہ ان کے صدقے میں ہمیں بھی عاشق کے قرآن بنا دے پارا انیس سورہ اعراف کی آئی نمبر ایک سو ون سیون نائن اس میں جہنم کے ایندھن کے بارے میں بیان کیا گیا ہے سنیے اللہ ہمیں ایندھن بننے سے بچائے ولیم لهم قلوب لا يفقهون بِهَا ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. ملغ لو بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں اور وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں وہ کان جن سے سنتے نہیں وہ چوپاوں کی طرح ہیں جانوروں کی طرح وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ وہی غفلت میں پڑے ہیں تو جو کافر جن اور کافر آدمی ہیں وہ جہنم کی آگ کے لیے پیدا کیے گئے حق سے اعراض کرتے ہیں اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر کرم فرمائے سور تحریم میں ارشاد ہوتا ہے یا <سلام> منو کو نارا نارا والحجارا اے ایمان والو اپنی جانو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 اور رہے سالم وہ جہنم کے ایندھن ہوئے کافر تو کافر جن جو ہیں انہیں جہنم کی آگ میں گرفتار کیا جائے کافر جن بھی جہنم میں جائیں گے کافر انسان بھی جہنم میں جھونکے جائیں گے اور جو مسلمان ہیں مگر گناہ کرتے ہیں نمازیں چھوڑتے ہیں روزے چھوڑتے ہیں حج چھوڑ دیتے ہیں زکات نہیں دیتے تھروں طرح, طرح کے گنا کرتے ہیں اللہ تعالی کی ناراضی کی صورت میں انہیں بھی جہنم میں جھونکا جائے گا اور پھر جب اللہ چاہے گا انہیں جہنم سے آزاد کیا جائے گا اس کے محبوب علی سلاط اسلام کی شفاظ سے انہیں جہنم سے نکالا جائے گا مسلمان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا مگر ایک لمحہ نہیں لمحے کے کروڑوے حصے کے برابر بھی کوئی انسان کوئی جن جہنم کا عذاب برداشت نہیں کر سکتا اللہ کے بعد من النار نام اللہ من النار نام اللہ من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر برحمتك يا أرحم الراحمين آمين صلوا على الحبيب صلى الله على